بسم اللہ السلام علیکم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون میں آج ہم ایک اہم عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے کوڈ آف ایتھکس ان جرنلزم یا کوڈ آف ایتھکس ان رپورٹنگ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی زابطے کے مطابق نہ چل رہی ہو کوڈ ذابطے کو کہتے ہیں اور اخلاقیات کو ایتھکس کہا جاتا ہے تو کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے آج جو ہم گفتگو کریں گے اس میں خاص بات یہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق جب تک کسی چیز کا نہ ہو تو وہ ان مدر پدر آزاد کہلاتا ہے اس پر کوئی کدگن نہیں ہوتی کوئی پابندی نہیں ہوتی اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے میری آزادی کہاں تک ہے اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو یا سوکس پڑھی ہو تو اس میں مختلف پولیٹیکل سائنٹسٹ نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے خاص طور پر روسو کہتا ہے کہ جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنا بازو یوں لہرائے کوئی چھڑی لے کر ایسے دائرے میں گھمائیں یا کوئی ایکشن آپ کریں لیکن جہاں دوسرا شخص آپ کے ایکشن سے متاثر ہو رہا ہو تو وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس دوسرے شخص کی آزادی شروع ہو جاتی ہے اسی لیے روسوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں دوسرے کی آزادی کی لمٹ شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی لمیٹ ختم ہو جاتی ہے اسی کو حد کہتے ہیں اسی کو دوسرے کا احترام کہتے ہیں ہوبز، لاک روسو کی تھیوریز آپ کو وقت ملے تو ضرور پڑھیں آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ نے اس کی حدود کا احترام کرنا ہے جیسے آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے آپ کسی کو ملنا چاہتے ہیں تو اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ اس سے اپوائنٹمنٹ لیں یا آپ نے کسی کے ساتھ سفر کرنا ہے تو سفر کی بھی کچھ اخلاقیات ہیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے اکاموڈیٹ کرنا ہے برداشت کرنا ہے تو بہرحال جب تک آپ کسی ضابطہ اخلاق کے تحت اپنی زندگی نہیں گزاریں گے آپ کے لیے مسائل مشکلات اور آپ کا تاثر خراب ہوگا خواہ آپ سول سروس میں ہوں اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے بھی ضابطہ اخلاق ہیں آپ کی زبان کی پاسداری کی جاتی ہے آپ لاکھوں کروڑوں کے سودے ٹیلی فون پر زبانی کر لیتے ہیں لیکن آپ کو اس کا احترام کرنا پڑتا ہے آپ انوائس بھیجتے ہیں آپ مال منگواتے ہیں لیکن اگر آپ مال منگوا لیں اور پیمنٹ نہ کریں تو مال بھی خراب ہوگا پیسے بھی پھنس جائیں گے تو پھر اس کے لیے جو قانون اور ضابطے موجود ہیں اس کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے اسی طرح ٹیچر کے حقوق ہیں طالب علم کے حقوق ہیں ان کے اپنے ایتھکس ہیں اساتذہ کے اور سٹوڈنٹ کے اسی طرح جب آپ جرنلزم میں داخل ہوتے ہیں شعبہ صحافت میں آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اف یو اینٹر ان جرنلزم دیر از نو رولز اینڈ ریگولیشنس دیر از نو کوڈ ایتھکس یو فری ٹو ڈو کسی کی پگڑی اچھالیں کسی کی تصحیق کریں کسی کے خلاف خبر دے دیں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ پروگرامس ترتیب دے دیں تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو کوڈ متعین کیا گیا ہے جو ضابطہ متعین کیا گیا ہے اس کو کوڈ آف ایتھکس فار جرنلزم کوڈ آف ایتھکس فار رپورٹر کوڈ آف ایتھکس فار میڈیا مین کہا جاتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم کوڈ آف ایتکس کی ان تفصیلات کو پڑھیں گے تو کوڈ آف ایتھکس کی بنیادی تعریف کیا ہے میں آپ کو لکھواتا ہوں یہ آپ لکھ لیں پھر ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے کوڈ آف ایتھکس از اے سیٹ آف مارل پرنسپلس مارل پرنسپلس وچ گورنس اور انفلوئنس دی کنڈکٹ آر کولڈ کوڈ آف ایتھکس دیز پرنسپلس آر آلسو کولڈ کیننس آف جرنلزم کوڈ آف ایتکس پرووائڈز اے فریم ورک فار سیلف سیلف کریکشن کوڈ آف ایتکس یا ضابطۂ اخلاق کچھ ایسے اصولوں کا نام ہے جن اصولوں پر عمل اگر آپ کریں تو آپ ایک اچھے صحافی ایک اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کینز آف پرنسپلس اور ان مارل ویلوز کا خیال نہیں رکھیں گے تو خبر تو آپ فائل کر دیں گے آپ کیمرا رپورٹنگ تو کر لیں گے لوگوں میں سنسنی تو پھیلا لیں گے ایک دفعہ ان کی توجہ تو لے لیں گے لیکن اگر وہ کوڈ آف ایتکس پر آپ کے الفاظ آپ کا انداز آپ کی ایڈیٹنگ اور آپ کی میسج ڈسیمینیشن پوری نہیں اترتی تو الٹیمیٹلی یو ول بی کالڈ بیڈ رپورٹر آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ رپورٹر تو ٹھیک ہوگا لیکن اخلاقی قدروں کا خیال نہیں رکھتا اور گریجولی آپ اس پروفیشن سے آؤٹ ہو جائیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ جو جرنلزم یا صحافت یا رپورٹنگ کے کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کو پوری توجہ سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ جب آپ عملی زندگی میں اس طرف جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ میری حد کہاں ختم ہوتی ہے مجھے کہاں تک ادب اور احترام کرنا ہے اگر کسی کے خلاف بھی خبر دینی ہے تو مجھے کس نوعیت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں حقائق کا جائزہ کس طرح لینا ہے اس لیے کوڈ آف ایتھکس کی طرف توجہ ضروری ہے لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوڈ آف ایتھکس کتابی طور پر تحریری طور پر تو بڑے واضح اور نمایاں لکھے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کو پریکٹس کرنے جاتے ہیں تو جو ایک سیئنگ ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین تھیئری اینڈ پریکٹیکل یعنی جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم آپ کو پوری طرح واضح ہوتا ہے اور سمجھ بھی آ جاتا ہے لیکن جب آپ اسی مفہوم کے مطابق ان ایتھکس پر عمل کرتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ آپ پوری طرح ان ایتھکس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اس وجہ سے ایک ڈائلاما بھی پیدا ہوتا ہے کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن اچھا صحافی وہ ہے جو بیسک پرنسپلس اور ضابطہ اخلاق کو ذہن میں رکھ کر خبر کی فریمنگ کرے ویڈیو تیار کرے اس کی ایڈیٹنگ کرے اور اگر آن کیمرہ بول رہا ہے تو الفاظ کا انتخاب اور اپنے میسج کی ڈسمینیشن ٹیکنیک میں اس نوعیت کا جیسچر دے کہ جو اخلاقی قدروں کی پاسداری کرتا ہو پاسداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سو فیصد پورے اتریں پاسداری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے تو اچھا رپورٹر ان اخلاقی قدروں کی پاسداری کرتے ہوئے ان ضابطوں کو پوری طرح نافذ کر سکتا ہے جس سے اس کی پکڑ نہ ہو تو یہی تھن لائن ہے جو ذابطہ اخلاق کی تھیوری اور پریکٹس میں فرق ہے کیونکہ یہ سوال اکثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کتابی بات ہے جی عملہ معاشرے میں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ ذابطہ اخلاق کن چیزوں کو ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کی جو قدگن ہے اس پہ ہم کس حد تک عمل کر سکتے ہیں اور ہمیں کس حد تک آزادی ہے ایوری پرسن ہیز اٹس اون کوگنیٹو میپ ٹو ریسیو اینڈ دنیا میں ہر شخص ایک اینٹٹی ہے اور جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جز مل کے کل بن جاتا ہے لوگ بن جاتے ہیں عوام بن جاتے ہیں صافی ایک ہوتا ہے جب سارے گھٹے ہوتے ہیں تو میڈیا مین بن جاتے ہیں تو جس طرح اللہ تعالی نے ارب ہا انسان دنیا میں پیدا کیے ہیں لیکن ہنڈریڈ پرسینٹ سو فیصد ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی کوئی نہ کوئی قدرت نے ایسی پہچان ضرور رکھی ہے جس سے ایک شخص دوسرے سے ممتاز ہو رہا ہے منفرد ہو رہا ہے سگے بھائی میں بہت سی چیزیں ساتھ ملتی ہیں سگی بہنوں میں بھی ملتی ہے لیکن ان کی صورتیں جدا جدا ہوتی ہیں ایون جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی پہچان دیکھنے والے کو ہو جاتی ہے کہ اس کا قد لمبا ہے یہ موٹا ہے یہ پتلا ہے اس کی ٹانگ کی بناوٹ ایسی ہے اس کے بالوں کی رنگت ایسی ہے اس کی آنکھ میں فرق ہے اس کے چہرے پر یہ تاثر ہے اس کا اسٹائل یہ ہے تو قدرت نے یہ قدرت کی سنائی ہے کہ اس نے انسان کے چہروں کو بھی مختلف بنایا ہے انفرادی پہچان رکھی ہے اسی طرح ہر انسان کا ذہن یا دماغ سوچنے کی صلاحیت بھی مختلف ہے دو جڑواں بچے بھی ایک ساتھ نہیں سوچتے ایک دودھ پینے کو مانگے گا تو دوسرا کہے گا مجھے بھوک نہیں لگی ہے ایک کی کوئی چیز پسند ہوگی دوسرے کو کوئی چیز پسند ہوگی اسی طرح جب انسان کی سوچ میں فرق ہے تو ضابطۂ اخلاق پر غور کرنے میں بھی اس کا کاگنیٹو میپ بھی نفسیات کی ایک ٹرم ہے اور کاگنیٹو میپ کہتے ہیں ریفرنس کو یہ ریفرنس آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے جیسے جب کوئی بچہ پانی مانگتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ پانی کس قسم کا ہوگا اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اس کا ریفرنس یہ موجود ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے اسی طرح جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم ہمیں ہمارے گھر کی تربیت کے دوران بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے یا جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے اساتذہ اس لفظ کا مطلب بتاتے ہیں اور جو مطلب ہمیں ہماری گھریلو تربیت اور تعلیمی شعبے میں بتایا جاتا ہے وہ اس کا ریفرنس ذہن میں بن جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ریفرنس تھوڑا بہت ماڈیفائی ہو جاتا ہے جب آپ عملی زندگی میں اس کو اختیار کرتے ہیں تو ہر شخص کا کوگنیٹو میپ فریم آف ریفرنس اور پرسیپشن کہ وہ تصور کیا کرتا ہے وہ کس نوعیت کی سوچ رکھتا ہے اس نوعیت کی سوچ اس شخص کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان الفاظ کو اس انداز میں انٹرپریٹ کرے یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے کوگنیٹو میپ پرسپشن کی بنیاد پر کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے بیان کرتا ہے تو کوڈ آف ایتکس کی جب عملی صورت حال آتی ہے ان کی امپلیمنٹیشن کی ڈسکشن ہوتی ہے تو ہر شخص کا کوگنیٹو میپ اور اس کی انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے اختلاف تو پیدا ہو سکتا ہے اس لیے براڈر لائن آف کوڈ آف ایتھکس پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے کوڈ آف ایتھکس یا ضابطہ اخلاق کو اڈھیئر کیا اس کو تسلیم کیا اس کو مانا اور اس کو اپلائی کیا لیکن اگر آپ براڈر لائن کو بھی بھول کے اپنی مرضی کر رہے ہیں تو پھر آپ کوڈ آف ایتھکس کی وائلیشن کر رہے ہیں اینڈ یو ول بی اکاؤنٹ فار ایز پر دیئر کلچرل ویلوز ایز پر دیئر ethical ویلوز اس لیے آپ کو میں بنیادی کچھ باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا پرسپشن اور کوگنیٹو میپ کلیئر ہو جائے گا اینڈ ایف وی آل آر آن ون لائن وی ول پروسیڈ ٹو ڈسکس فردر عام زندگی میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں مختلف یونٹس اور لیکچرز پڑھاتے ہوئے بھی میں نے یہ الفاظ پہلے بھی استعمال کیے ہیں اب بھی کر رہا ہوں اور آگے بھی ہوں گے چاہے وہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی بات ہو کنفلکٹ رپورٹنگ کی بات ہو خبر کے ایلیمنٹس کی بات ہو ہسٹوریکل ایوولوشن آف نیوز پیپر یا الیکٹرانک میڈیا ہو تو یہ الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اسی طرح جب کسی خبر کی انالسز ہو اینکرنگ ہو تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا تھا اس کا مطلب کیا تھا اس نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا اس نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا تو وہ الفاظ کیا ہیں میں بولتا ہوں آپ ان کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں پھر ہم اس کے لیے آگے چلیں گے ٹروتفلنس امپارشلٹی فیئرنیس پبلک انٹرسٹ انٹیگریٹی آبجیکٹیوٹی ان الفاظ پر ذرا سا سوچیں تو آپ کو فوراً آئے گا کہ ٹروتھ فلنیس کا کیا مطلب ہے انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہے پبلک انٹرسٹ کا کیا مطلب ہے فیئرنیس کا کیا مطلب ہے قرضے کے ہر لفظ کے معنی ڈکشنری میں بھی ملتے ہیں اور آپ نے زندگی میں جب ان الفاظ کو استعمال کیا ہے اپنے باہمی ریلیشن میں تب بھی آپ ان کے مفہوم سے شناساں تو بیسک چیزیں وہی ہوتی ہیں جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں جن کو ہم قبول کرتے ہیں یا نیگیٹ کرتے ہیں وہی ذابطہ اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں تو ایک چیز اور اس کے ساتھ آپ نوٹ کر لیں دیٹ از کالڈ سیپریشن بٹوین نیوز اینڈ ایک صحافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب خبر بنا رہا ہو تو اس میں اس کی رائے اور خبر ان دونوں میں تفریق نمایاں ہو خبر میں رائے کا اظہار نہیں کیا جاتا اپینین میکنگ اپنی نہیں آپ نے دینی ہوتی آپ نے حقائق بیان کرنے ہوتے ہیں اور عوام نے اپنی اپینین ان حقائق کی بنیاد پر بنانی ہے چاہے وہ نیگیٹو بنائیں پوزیٹو بنائیں یا نیوٹرل بنائیں تو ایک جرنلسٹ کے لیے جو فیئرنیس ہے اف رپورٹنگ یا کوڈ آف ایتھکس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی خبر اخبار کے لیے فائل کریں ریڈیو کے لیے بنائیں یا ٹیلی ویژن پر پیش کریں تو ایوائیڈ گیونگ یور اپینین کیونکہ اف یو گیو یور اپینین دین اٹ از یور ویو اٹس ناٹ دا ویو یو آر اے میڈیم کہا کسی نے ہے خبر کسی نے آپ کو دی ہے آپ نے اسی مفہوم اور اسی ذابطے کے تحت اس خبر کو عوام تک پہنچانا ہے ٹارگٹ آڈینس کے لیے تو میڈیم کو یہ حق حاصل نہیں ہے جو خبر پہنچانے والا ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پیغام کو ڈسٹارٹ کر دے اس کی اپینین تبدیل کر دے تو جس رائے کا اظہار یا جو کامنٹ اس نے خبر کے بارے میں دیا ہے یا جو دستاویز سے آپ نے حاصل کیا ہے آپ نے ہو بہو اپنے الفاظ میں آسان الفاظ میں تاکہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے بیان کرنا ہے لیکن میسج ڈسٹارٹ نہیں کرنا نہ اپنی اپینین یا رائے اس میں شامل کرنی ہے تو ضابطہ اخلاق کی ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ گیو the نیوز بٹ ناٹ انجیکٹ یور اوپین اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے سیپریشن بٹوین ایڈورٹیزمنٹ اینڈ نیوز آپ نے جب کبھی کوئی سٹوری یا خبر فائل کرنی ہے یا نیوز رپورٹ ٹیلی ویژن پر دینی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ اشتہار نہیں دے رہے خبر اشتہار کا نام نہیں ہوتا کیونکہ اشتہار کمرشل ویلیو رکھتا ہے جس کے پیسے ملتے ہیں لوگوں کو پرچیز پر کنوینس کیا جاتا ہے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے لیکن خبر میں موٹیویشن کا انصر نہیں ہونا چاہیے خبر میں پرسوئنس نہیں ہونی چاہیے خبر کچھ ہارڈ فیکٹس رکھتی ہے جو اطلاع یا اگلے کو اویئر کرتی ہے تو نیور ایور ٹرائی ٹو میک یور نیوز اینڈ اینڈ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اکثر ٹیلی ویژن کی خبروں میں دیکھا ہو تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی رپورٹر کہیں کھڑا ہوا پیس ٹو کیمرہ یا کیمرے پر رپورٹ دے رہا ہے تو وہ کبھی ایسی کوشش نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے کسی اشتہاری کمپنی کا اشتہار لگا ہوا ہو کسی پروڈکٹ کا اشتہار ہو یا کسی کی اسپیشل پروجیکشن کر رہا ہو یا کسی کے چہرے کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ فورن نوٹس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں صابن کے اشتہار کے سامنے کھڑا ہے یا گارمنٹ شاپس کو پروجیکٹ کر رہا ہے یا کسی کی بائی پروڈکٹ کو نمایاں کر رہا ہے تو جب ایسی چیز آن ایئر اگر غلطی سے چلی بھی جائے تو اس رپورٹر سے پوچھ ہو سکتی ہے کہ یو ہیو بین سینٹ ٹو رپورٹ دا نیوز یو وار ناٹ سینٹ ٹو پروجیکٹ دی پروڈکٹ تو اس لیے آپ جب بھی خبر بنائیں یا خبر پیش کریں اس چیز کا خیال رکھیں کہ یو آر ناٹ پروجیکٹنگ دی ایڈورٹیزمنٹ یو آر گیونگ دی انفارمیشن آف نیوز اور نیکسٹ پوائنٹ ہے کمپیٹنگ پوائنٹس ویو اینڈ فیئرلی کریکٹرائزڈ اگر آپ ایسی خبر فائل کر رہے ہیں جس میں دو متضاد حقائق سامنے ہیں مدے مقابل ہیں کمپیٹ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں آپ نے کرنا کہ ایک کا نقطۂ نظر بیان کر دیں اور دوسرے کو اوائڈ کر جائیں تو آپ بیلنس خراب کر دیں گے لوگ سوچیں گے کہ اس نے ابتدا میں تو بتایا کہ یہ تنازع دو ملکوں کے درمیان تھا یہ تنازع دو منسٹریز کے درمیان تھا یہ تنازع دو صوبوں کے درمیان تھا لیکن آپ نے ایک صوبہ ایک منسٹری یا ایک ملک کا پوائنٹ آف ویو تو بیان کر دیا لیکن دوسرے کا نہیں کیا جب تک آپ دونوں پوائنٹ آف ویو انصاف سے نہیں دیں گے بیلنس طریقے سے نہیں دیں گے تو کمپیٹنگ ایشوز جو ہیں ان کی آپ صحیح رپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے یو آر رپورٹنگ ون سائڈ ایلیمینٹس تو ٹیک کیئر وین ایور جب تقابل درکار ہو دو چیزوں کا نقطۂ نظر سامنے بیان کرنا ہو ان کا موقف دینا ہو تو اس میں بیلنس رکھیں آپریٹو پوائنٹس دونوں کے دیں تاکہ ویور یا ریڈر کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ کس کے موقف میں وزن ہے لیکن اگر آپ اس موقف کو اپنی رائے بھی اس میں شامل کر دیں یا کسی حوالے سے کوئی اپینین اس میں ڈال دیں تو دین یو آر انفلوئنسنگ ون پارٹی تو نیور بی اے پارٹی Don't influence, give the balance report of both. Persons who are the subject of adverse news stories are allowed a reasonable opportunity to respond to the adverse information before the story is published or broadcast. Saaf ظاہر ہے اس سے کہ ایسی خبر جس کا اثر کسی شخص پر نیگیٹیب پڑے اس کا امیج ٹارنش ہو اس کی حیثیت متاثر ہو تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ وہ خبر جس سورس سے بھی آپ کو ملی ہے یا آپ خود دینا چاہتے ہیں وہ خبر تو آپ دے دیں آپ الزامات کی بھرمار کر دیں اس کی تصحیق کر دیں لیکن اس کا نقطہ نظر آپ پیش نہ کریں تو کوڈ آف ایتھکس یا ضابطۂ اخلاق صحافت کا آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کے خلاف نگیٹو نیوز دے رہے ہوں یا کسی کا بیان دے رہے ہوں جو کسی دوسرے کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دے رہا ہو تو آپ ضرور اس شخص کو اپروچ کریں اس ایونٹ کے اس پہلو پر توجہ دیں تاکہ آپ اس کے فیکٹس بھی سامنے لا سکیں اور جب آپ کسی کی تصدیق کریں گے اور اس کا نقطۂ نظر بھی نہ دیں گے چاہے خود کر رہے ہوں یا کسی دوسرے کے منہ سے کروا رہے ہوں تو آپ اخلاقی ضابطوں کا خیال نہیں رکھ رہے تو جب بھی آپ کبھی متضاد بیان دینا چاہیں تو ٹیک کیئر آپ اس شخص کا یا اس واقعے کا دوسرا پہلو بھی ضرور نمایاں کریں تاکہ وہ ڈس ریپیوٹ ہونے سے بچے کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانا کسی کی عزت سے کھیلنا کبھی اچھا نہیں مانا جاتا لیکن اگر قومی مفاد میں اس خبر کو دینا ہے اور لارجر انٹرسٹ میں ہے تو آپ خبر ضرور دیں لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کا نقطۂ نظر بھی لے لیں وہ شخص جب بولے گا یا آپ کو کوئی خبر اس کے برابر دے گا جب آپ اس کو چھاپیں گے تو عوام کو پتا چل جائے گا کہ اس کے موقف میں وزن نہیں ہے کانفیڈینشلٹی آف انونیمس سورسز انانیمس سورسز اور کانفیڈینشلٹی دونوں کا بڑا باہمی رابطہ ہے کیونکہ کانفیڈینشیل وہی چیز رکھی جا سکتی ہے جس کو آپ ظاہر نہ کرنا چاہیں اور وہی چیز ظاہر نہیں کی جاتی جس کو آپ کو خفیہ طور پر دیا جائے اور آپ پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو آشکارہ نہیں کریں گے اس لیے پلیز ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف کانفیڈینشیل سورسز ان خفیہ ذرائع کا اظہار آپ نے خبر میں بھی نہیں کرنا اور آپ کی نجی گفتگو میں بھی اگر کوئی ان کو پوچھے تو کسی ٹیکنیک سے آپ نے اس کو اوائڈ کر جانا ہے لیکن اگر خبر کی اہمیت اس نوعیت کی ہو اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے اگر آپ کا ایڈیٹر یا ڈائریکٹر نیوز آپ کو کہے کہ جب تک آپ سورس نہیں بتائیں گے تو میں یہ خبر نہیں دے سکتا کیونکہ دس نیوز ہیز اے لارجر امپیکٹ اور آئی مے بی اکاؤنٹیبل ان فیوچر تو پھر آپ اعتماد میں اس کو وہ سورس بتا دیتے ہیں وتھ دس کنڈیشن اینڈ ریکویسٹ کہ ہی ول ناٹ ریویل دا سورس اسی طرح بعض اوقات ادالتوں میں بھی چیلنج کر دی جاتی ہیں کچھ رپورٹس کو تو وہاں عدالت جب آپ سے کہتی ہے کہ آپ اس کا سورس بتائیں تو آپ عدالت کو درخواست کر سکتے ہیں کہ یہ انتہائی حساس نوعیت کا لیکن قومی مفاد کا معاملہ تھا میں نے اس لیے خبر دی میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ مجھے ان کیمرا یا خفیہ طور پر آپ اگر مطمئن ہونا چاہتے ہیں میں آپ کو سورس بتا دیتا ہوں لیکن اگر میں نے سورس پبلکلی عدالت میں بتایا تو ممکن ہے جس نے لارجر انٹرسٹ میں نیشنل انٹرسٹ میں مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے تو اس شخص کو نقصان نہ ہو تو عام طور پر عدالت آپ کو اس کی اجازت دے دیتی ہے اینی ہاؤ دیز تھنگس ڈیفر کیس ٹو کیس لیکن آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے یو آر آپ ان خفیہ چیزوں کے امانت دار ہوتے ہیں بعض اوقات تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ امانت میں خیانت نہ ہو اگرچہ وہ قومی مفاد میں لیکن اگر کوئی آپ ایسا ایکٹ کر رہے ہیں جس سے کسی کی تصدیق ہو رہی ہے نقصان ہو رہا ہے اور پھر آپ سورس چھپا رہے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اس میں بھی ویری تھن لائن ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ انانیمس سورسز کی کانفیڈینشلٹی کا معیار کیا ہے اور وہ جیسے میں نے کہا کیس ٹو کیس ڈیفر کرتا ہے اس کا جب آپ پریکٹیکل جرنلزم میں آئیں گے آپ کو خود پتا چل جائے گا لیکن In the larger code of ethics, you have to take care of the confidentiality of the anonymous sources. Pictures, sound and quotations must not be presented in a misleading context. When you are making a statement of someone, you are making a statement of a sound bite or a sound bite, ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے سیاقو سباق اس سے پہلے جو کہا گیا ہے یا اس کے بعد جو کہا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ساؤنڈ پیس لیں آپ ذرا تصور تو کریں کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی عام الیکشنز کے دوران یہ اعلان کرے کہ ہم انتخابات کا بائی کاٹ کر دیں گے اگر دھاندلی ہوئی اب اس نے ایک کنڈیشن لگا دی آپ ساؤنڈ بائٹ لیتے ہیں کہ ہم انتخابات کا بائی کر دیں گے اتنا آپ نے دے دیا تو خبر تو بن گئی کہ وہ سیاسی جماعت انتخابات کا بائی کر رہی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر دھاندلی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ول پارٹی سی پیٹ ان اور اگر دھاندلی کے امکانات ہوئے یا کوئی ایسے شواہد ملے تو دے ول بائی دا الیکشن پہلے ساؤنڈ بائٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے دے ول ناٹ پارٹیسپیٹ آل دو آر پارٹیسپیٹنگ بٹ دے ول بائی کاٹ ایف ریگنگ ٹک پلیس تو آپ کو اسی طرح کے بہت سے معاملات ملتے ہیں پریس کانفرنس کی ساؤنڈ بائٹس میں اسپیچز میں میٹنگز میں آپ ساؤنڈ ریکارڈ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا آپریٹو حصہ نکال رہے ہیں تو اس کا ریفرنس ٹو دی کنٹینٹ ضرور دیکھیں ادر وائز یو ول ناٹ فالوئنگ دی کوڈ اسی طرح جب آپ کسی کی پرس نوٹ سے خبر نکال رہے ہیں تو اس میں سے ایک لائن اٹھا کر آپ اپنی مرضی کی خبر نہ بنا دیں اس کا سیاک و سباق دیکھیں کہ اس نے مائلڈ ٹون رکھی ہے وہ اگرسو ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے اسی طرح سے جب آپ کسی کی کوئی کوٹیشنس دیتے ہیں تو ان کوٹیشنز کو بھی آپ پوری طرح دیں جو کاموز میں ہو انورٹیڈ کاماز میں یہ نہیں کہ آپ آدھی کوٹیشن دے دیں تو مفہوم ادھورا رہ جاتا ہے تو وہ خبر اچھی تصور نہیں کی جا سکتی اور وہ رپورٹر ایک پروفیشنل رپورٹر نہیں بن سکتا جو اس کوڈ آف ایتھکس کو فالو نہ کرے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور آگے رپورٹرس آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی ایز ایکوریٹ ایز پاسبل ایکوریسی کے حوالے سے ہم نے کئی لیکچرز میں گفتگو کی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے یہاں بھی ایکوریسی ہیز اے ویری امپارٹینٹ پلیس ان کوڈ آف ایتکس اس کی پرائیورٹی بہت اہم ہے کہ آپ سچ پر مبنی خبر دیں حقیقت پر مبنی خبر دیں مبالغہ آرائی اور جھوٹ سے اجتناب کریں اور ایکوریٹ خبر اگر نہیں ہوگی تو وہ ضابطہ اخلاق تو اس پر نافذ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے سچ تو بولا نہیں آپ نے حقیقت چھپائی ہے اس لیے ایکوریسی کو بھی اخلاقی قدروں میں بڑی اہمیت حاصل ہے اینڈ ایوری رپورٹر شوڈ ٹیک کیئر آف دیٹ ایونٹس with اے سنگل آئی وٹنس آر رپورٹڈ ود ایٹریبیوشن ایونٹس ود ٹو آر مور انڈیپینڈنٹ آئی وٹنس میں بی رپورٹڈ جو واقعات جو خبر آپ فائل کر رہے ہیں اگر ان واقعات اس شخصیت کے متعلق اگر کوئی خبر آپ دے رہے ہیں اور وہ روٹین خبر ہے تو ایک سورس سے بھی خبر ملتی ہے تو آپ دے دیں لیکن اگر اس میں کوئی تنازع موجود ہے ڈفرینس آف ہے اور بعد میں اس کی حقیقت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو کوڈ آف ایتھک ڈیمانڈز کے آپ ایک سورس نہیں دو سورسز سے اس کو کنفرم کریں اور پھر بھی اگر ایمبگوٹی ہے اس میں کلیرٹی نہیں آ رہی اور آپ کی میسج جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ڈسٹارٹ نہ ہو تو آپ تیسرے سورس کے پاس بھی جائیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسی خبر جو کسی وقت بھی متنازع بن سکتی ہو اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر مت لیں اس ذریعے کو مینشن کر دیں کہ مصد کا ذرائع جن میں حکومتی ترجمان یا وزیر مملکت نے یہ لفظ کہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پالیسی کا اعلان فلاں صاحب نے کیا اس طریقے سے آپ جب سورس مینشن کر دیتے ہیں تو خبر سے ذمہ داری آپ کے کندھوں سے کافی حد تک ہٹ جاتی ہے آپ نے خبر دے دی لیکن ذمہ داری اس خبر کی آپ پر نہ آئی تو اس لیے depending upon the nature of news you have to decide that you will mention one source you will mention two سورس یا you will mention three سورس controversial facts are reported with attribution جب آپ متنازع حقائق پر مبنی کوئی خبر بیان کریں تو آپ اس کو ایٹریبیوٹ کریں اس کو منسلک کریں اس کا تعلق قائم کریں اس شخص سے جس نے آپ کو خبر دی ہو اس سے آپ کنٹروورشل فیکٹس کی ذمہ داری سے بچ سکتے ہیں اگرچہ یہ پوائنٹ بھی پچھلے پوائنٹ سے لنکڈ ہے لیکن ایٹریبیوشن اور مینشنگ آف سورس بڑی تھن لائن ہے اس کو آپ ضرور اس کا خیال رکھیں کہ ایٹریبیوٹ ضرور کریں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور نقطے کی طرف لے چلتا ہوں وہ یہ ہے کہ سچ کیا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ہم سچ بولیں ایکوریٹ خبر دیں اچھی خبر دیں جس کی تردید نہ ہو متنازع امور میں بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو ٹروت از اے ریلیٹو ٹرم سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہر آدمی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے جیسے ایک آدمی کے لیے سچائی کا ایک پہلو اچھا ہے لیکن سچائی کا وہی پہلو دوسرے کے لیے غلط ہے اگر آپ نے چور پکڑ لیا تو چور کا پکڑنا تو سچائی ہے اور جس نے پکڑا وہ تو بڑا خوش ہے کہ میں نے چور کو پکڑا ایک مجرم کو پکڑا لیکن دوسری طرف اگر مجرم سے پوچھیں تو وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ دھوکھا کیا اس نے مجھے جھوٹ بولا اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ چوری پر چلیں گے لیکن اس نے مجھے پکڑوایا تو اس نے اخلاقی کی قدر کی پاسداری نہیں کی جب اس نے میرے ساتھ چوری کرنے کا عزم کیا تھا اور اب اس نے مجھے پکڑوا دیا تو اس نے مجھ سے جھوٹ بولا اب آپ تصور کریں کہ چوری کرنا فیل ایک برا اور غلط فیل ہے لیکن دو اشخاص ایک عمل کرنے جا رہے ہیں اور ایک اس سے دھوکھا دے رہا ہے تو اس کی ورچو ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی اگرچہ عمل غلط ہے اور اس کا خیال ہونا چاہیے اسی حوالے سے جب آپ کوڈ آف ایتھکس پر بحث کرتے ہیں ٹروتھ پر اور سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آپ کی اس کی انٹرپرٹیشن میں فرق ہوگا ایک رپورٹر کہے گا میں نے یہ خبر سچائی پر مبنی دی ہے دوسرا کہے گا آپ نے تو سچی خبر دے دی لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس سے معاشرے پر کتنے غلط اثرات ہوں گے یہ اخلاقی قدروں کے خلاف تھی یہ بات ٹھیک ہے یہ سچ بات تھی کہ ایک آدمی نے کسی کی عزت یا اسمت دری کی یہ ایکٹ غلط ہے لیکن اگر آپ اس میں تلجس ڈال کے اور اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اس خبر کی جو حیثیت ہے وہ نگیٹوٹی کی طرف جا رہی ہو انگیخت کی طرف جا رہی ہو تو پھر آپ اخلاقی قدروں کا خیال نہیں رکھ رہے آپ نے الفاظ کا انتخاب درست نہیں کیا آپ نے ان ویلیوز کی طرف توجہ نہیں دی جو اس خبر کا متقاضی تھی خبر ضرور دیں لیکن ایتھیکل ویلیوز کو سامنے رکھیں تو سچائی کو بھی رپورٹ کرتے ہوئے آپ نے معاشرتی قدروں کو سامنے رکھنا ہے ٹوڈیز ولڈ از اے کوک ٹیل آف ریلیجیس آئیڈیالوجیز اینڈ سچ ایز اسلامک سوسائٹی جوش کلچر کرسچن آج کی دنیا چونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے اب آپ نہ تو کوئی فرد اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر رکھ سکتا ہے نہ ہی کوئی معاشرہ رکھ سکتا ہے نہ ہی کوئی ملک رکھ سکتا ہے کلچرل انویژن ہو رہی ہے ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ نے اور موبائل فون نے انٹرنیٹ نے اور ویب نے خاص طور پر دنیا کو ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے ایک کلچر دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے ایک معاشرے کی اخلاقی قدریں دوسرے معاشرے کی اخلاقی قدروں سے متصادم ہیں یا باہم ملاب سے نئی قدریں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو آج کے دور میں یہ بڑا ڈفیکلٹ ہو گیا ہے کہ ایک معاشرے کی قدروں کو دوسرے معاشروں کے مطابق ڈھالنا اسی طرح ہندو کلچر مسلم کلچر جیو کلچر کرسچن کلچر بدھا کلچر اگرچہ ان سب کلچرس میں اپنی اپنی اخلاقی قدریں موجود ہیں لیکن ہر ایک کے مذہب اس کے رسم و رواج اس کی معاشرتی روایات کے تقاضے مختلف ہیں جب ان قدروں کی امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو وہ معاشرتی دباؤ اس کے روپ کا رنگ بدل دیتے ہیں اس لیے ہمیں یہ چیز سوچنی اور دیکھنی ہے کہ آپ کس معاشرے کے لوگوں کے لیے خبریں نشر کر رہے ہیں یا کس معاشرے کے اخبارات کے لیے خبریں تیار کر رہے ہیں تو آپ جس معاشرے سے متعلق ہوں اس کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے خبروں کی ترتیب و تدوین کرنی ہے سی اباؤٹ اگر آپ پاکستانی مسلمان ہیں لیکن آپ ملازمت سی این این میں کر رہے ہیں یا بی بی سی میں کر رہے ہیں یا ڈی ڈبلو جرمن ٹیلی ویژن ہے وہاں کر رہے ہیں تو آپ کی اخلاقی قدریں بینگ اے پاکستانی اور مسلم میں بھی کنفرنٹ ود دی سوشل ویلوز آف امیرکا یورپ اور جرمنس وہاں کے معاشرے میں کچھ چیزوں کی آزادی ہے جو آزادی آپ کو پاکستان یا اسلامک معاشرے میں نہیں ملتی بٹ یو آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو رپورٹ ٹو پروجیکٹ دوز ویلوز جو اس معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہے اور ہمارے معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہوں لیکن اگر آپ پاکستان میں ہیں ویدر یو آر رپورٹنگ فار اینی نیوز پیپر اف یو آر امپلائڈ ان پاکستان ویدر یو آر اے ہندو یو آر اے سکھ یو آر اے یورپین کوئی بھی سوچ آپ کی ہو لیکن اگر آپ یہاں کے کسی انسٹیٹیوشن میں بطور صحافی کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ آپ ویسٹرن ویلوز انڈین ویلیوز کو آپ پروجیکٹ کریں ادر یہاں کا معاشرہ آپ پر کوشچن کرے گا آپ کے جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں وہ آپ سے پوچھیں گی ریگولیٹری اتھارٹیز پوچھیں گی تو آج کے دور میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کس معاشرے کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہیں ان قدروں کا اگر آپ خیال رکھتے رہیں گے تو یو will be having a success story in the field of journalism تو آج کے معاشرے میں بہت سی قدریں ایسی ہیں جو سب معاشروں میں اچھی سمجھی جاتی ہیں تو اس میں تو آپ کو کام کرنے میں مشکل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کسی ڈیفرنٹ معاشرے کی ڈیفرنٹ قدروں میں کام کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو کوپ ود دم اس کے ساتھ چلنا ہوگا انہیں اخلاقی قدروں اور کوڈ آف ایتکس فار جرنلزم کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے یہ ایشو اور کلیئر ہو جائے گا آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مغربی ممالک خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایک سکیچ کی اشاعت ہوئی اور اس اسکیچ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی کیونکہ اسلامی قدروں میں ہے کہ پیغمبران کرام کی تصاویر بنائی نہیں جاتی ان کے اسکیچز نہیں ڈرا کیے جاتے لیکن جب اسکینڈینیوین کنٹریز نے ایسی تصویر بنا کر وہ عکس چھاپا تو تمام دنیا کے مسلم ممالک میں ایک ریكشن پیدا ہوا مظاہرے ہوئے پارلیمنٹس میں تقریریں ہوئیں ہنگامے ہوئے اسی طرح ایک شخص آپ نے نام اس کا یقینا سنا ہوگا سلمان رشدی نے ایک ایسی کتاب لکھ دی جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی تو بڑا ریئكشن پیدا ہوا اب مغربی معاشرے کی قدروں کے مطابق ممکن ہے ان کے نقطہ نظر میں یہ بات مایوب نہ ہو لیکن اسلامک وے آف لائف اسلامک کوڈ آف ایتھکس اور اسلامک جرنلسٹک ویلو میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ پیغمبران کرام کے حوالے سے اس طرح کی دشنام ترازی کریں تو ان چیزوں پر رییکشن ہوتا ہے اس مثال کو دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو وین یو آر ورکنگ ان جرنلزم انی سوسائٹی پلیز ٹیک کیئر اگر آپ ان ویلیوز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی ایک اچھے صحافی نہیں بن سکیں گے اسی طرح ٹیلی ویژن رپورٹنگ کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے اخلاقی پوائنٹس ہیں جن میں یورپ میں آزادی ہے مرد اور عورت کے اختلاط میں ان کے ملنے میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہے کمیونکیشن ہے بعض اوقات ایسے سینز دکھا دیے جاتے ہیں جو نارملی لائف میں نہیں دیکھے جا سکتے لیکن یورپ کی فلموں میں یورپ کے ٹیلی ویژن پر اور یورپ کے اخبارات اور میگزینس میں ایسی تصاویر شائع ہو جاتی ہیں ایسے کومنٹس پرائیویٹ لائف کے بارے میں شائع ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے حکمرانوں کے حوالے سے ایسی خبریں آ جاتی ہیں جو ہمارے کلچرل ویلیوز سے متصادم ہیں ہمارے چاہے حکمران ہوں سیلیبریٹیز ہوں وی آئی پیز ہوں انٹلیکچلز ہوں دانشور ہوں اسٹوڈینٹس ہوں ٹیچرز ہوں ہمارا ضابطہ اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ یا پروجیکٹ کریں تو ایک اچھے صحافی کے طور پر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس کلچرل ویلیوز میں آپ کام کر رہے ہیں یا جس معاشرت میں آپ کام کر رہے ہیں اس معاشرت کی ان ویلیوز کو سامنے رکھ کے آپ رپورٹنگ کریں تو یہ کلچرل ڈفرنس ریلیجس ڈفرنس اور اخلاقی اقدار ویسٹ کی الگ ہیں ایسٹ کی الگ ہیں ریلیجس ویلیوز کے حوالے سے بدھزم کرسچینٹی جیوئزم اسلام ہندو مت ان کی سب کی ویلیوز الگ ہیں being a reporter you should be aware of آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کمپیریٹو ریلیجن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں انگلیش میں بھی اردو میں بھی بین الاقوامی مذاہب کا تقابل کیا گیا ہے ان بکس کو ضرور پڑھیں بینگ این انڈیویجل بینگ اے سٹیزن بینگ اے سٹیزن آف دا گلوبل ورلڈ آج کل تو گلوبل ولیج ہے نا تو آپ کا انٹر ایکشن آپ کسی ملک کی سیر پہ جائیں کہیں رپورٹنگ پر جائیں یا آپ نیٹ پر بیٹھے ہوں آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ میسیجنگ کر رہے ہیں تو آپ اگر آپ کی فرینڈ شپ چیٹنگ کے دوران یا انٹرنیٹ پر ایک کرسچن سے ہو جاتی ہے تو آپ جب گفتگو کریں تو آپ کو پتا ہو کہ اس کی ریلیجس ویلیوز کیا ہیں اس لیے آپ کسی کے جذبات کو ہٹ نہ کریں آپ کسی کی سوچ کو ٹارگٹ نہ کریں اس کے مذہبی عقیدے کو نہ چھیڑیں ورنہ آپ کی دوستی بھی ختم ہوگی آپ کا جرنلزم بھی آگے نہیں فلورش کرے گا اینڈ یو ویل فیل ٹو لرن اس لیے آپ کو کوڈ آف ایتھکس کے مطابق ان ویلیوز کا خیال رکھنا ہے یہاں میں ایک وضاحت آپ کو اور کرتا چلوں کہ کوڈ آف ایتھکس صرف صحافت کے لیے نہیں ہے جرنلزم کے لئے نہیں ہے رپورٹرز یا ایڈیٹرس کے لیے نہیں ہے ہر شعبۂ زندگی میں کوڈ آف ایتھکس موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے آغاز میں بتایا کہ بزنس کمیونٹی کے بھی کوڈ آف ایتکس ہیں پالیٹیشنس کے بھی کوڈ آف ایتکس ہیں وہ ایک لمٹ تک ایک دوسرے سے کلیش لیتے ہیں سوشل لائف میں اپنے سیاسی نظریات کو حاوی نہیں ہونے دیتے یہ بھی پولیٹیکل ایتکس کا ایک حصہ ہے اسی طرح میڈیکل ایتھکس ہیں آپ ذرا تصور کیجئے ایک ڈاکٹر کے قریب ترین عزیز کو کسی نے قتل کر دیا ہو اور وہ کسی حادثے کی بنا پر آپریشن تھیٹر میں پہنچ جائے اور ڈاکٹر وہ موجود ہو جس کے بھائی عزیز کو اس نے قتل کیا ہو اور وہ پکڑائی نہ دے رہا ہو لیکن وہ مجرم وہ ملزم یا وہ شخص جب ایک مریض کے طور پر ڈاکٹر کے پاس آپریشن ٹیبل پر پہنچتا ہے اینڈ اف دوئر کہ man, تو ڈاکٹر کا میڈیکل ایتھک اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ اس کی جان بچانے کے لیے کوشش کرے اگر وہ ذاتی عمل سامنے رکھ کے اس کی جان بچانے کے عمل میں معاونت نہیں کر رہا تو وہ میڈیکل کوڈ آف ایتھکس کے خلاف کام کر رہا ہے یا کوئی مریض آپ کا کاروبار میں نقصان کر گیا ہو کسی حوالے سے لیکن وہ ایک مریض کے طور پر کسی کیفیت میں آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں نہیں دیکھوں گا میں تمہیں دوا تجویز نہیں کروں گا یا غلط تجویز کر دوں گا تو یہ میڈیکل ایتھکس کے خلاف ہے اسی طرح جرنلسٹ کو بھی اپنے ایتھکس کو خیال ہر حال میں رکھنا ہے اس کی خبر سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے کوڈ آف ایتھکس کی پابندی آپ کو ایک بہت اچھا صحافی بنا سکتی ہے میڈیا ایتھکس از دی سب ڈویژن آف اپلائڈ ایتھکس میڈیا ایتھکس ان ٹوٹیلیٹی کوئی الگ اخلاقی قدریں یا ضابطہ اخلاق نہیں ہے بلکہ میڈیا کی جو اخلاقیات ہے کوڈ آف ایتھکس ہے یا ضابطہ ہے وہ ایک بڑے ضابطے کا حصہ ہے جیسے اخلاقی قدریں ہر معاشرے کی ڈیفائنڈ ہیں اس میں میڈیا ایتھکس کے ساتھ ساتھ بزنس ایتھکس ہیں اس کے ساتھ پولیٹیکل ایتھکس ہیں اس کے ساتھ میڈیکل ایتھکس ہیں اور سو فورتھ اینڈ سو آن اسی طرح میڈیا ایتھکس بھی جو بڑی ایتھکس کا فریم ورک یا دائرہ ہے اس کے اندر سے ایک حصہ ہے جس کا تعلق تحریر تقریر اظہار اور تصویر سے ہے تصویری عمل میں تحریری عمل میں تقریری عمل میں یا ویڈیو فریمنگ ویڈیو ایڈیٹنگ میں جو پرنسپلس آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جن اخلاقی قدروں کی پاسداری اس معاشرت میں ہو رہی ہے آپ نے اس کی طرف توجہ دینی ہے اگر آپ ان کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور فری فار آل ہو جائیں گے تو آپ سچ تو کہہ رہے ہوں گے لیکن اخلاقی قدریں جو ہیں وہ اس سچ کی اجازت نہیں دیتی جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو اسی طرح کوئی ایسی برائی جو آپ برائی کو پروجیکٹ کر دیں لیکن وہ اصلاحی عمل کی وجہ سے نہ دکھائی جائے فار دی سیک آف پروجیکشن یا کسی کی تضحیق کر دیں اس کی ٹوپی اچھال دیں اس کی پگڑی اچھال دیں اس کو آپ ذہنی طور پر پریشان کر دیں اس کی دل آزاری کر دیں لیکن اخلاقی قدریں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہوں تو آپ نے اس طرف قدم نہیں اٹھانا اس لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اخلاقی قدروں کے بڑے دائرے میں جو میڈیا ایتھکس کا پارٹ ہے اس کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دی ایتھکس ڈیل ود اسپیسیفک ایتیکل پرنسپلس اینڈ اسٹینڈرڈز آف میڈیا جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو لارجر ایتیکل ویلوز ہیں اس کا ایک پارٹ ہے میڈیا ایتھکس اسی طرح میڈیا ایتکس کے جو اصول ہیں اگر ہم ان کی پاسداری کر رہے ہیں تو نیچرلی آپ جس میڈیم میں بھی کام کر رہے ہیں اس کا اسٹینڈرڈ بلند ہوگا اگر آپ ایک اخبار اور اس کے رپورٹر اور ایڈیٹرز ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں تو اس اخبار کی ریپوٹیشن معاشرے میں یہ ہوگی کہ یہ اخبار بڑا تمیز دار ہے یہ اخبار اخلاقی قدروں کا خیال رکھتا ہے اس کی خبروں میں کہیں دل آزاری نہیں ملے گی ایسی سنسنی خیزی نہیں ملے گی جس سے کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہو فیکچول رپورٹنگ ہے اس کے ایڈیٹوریلز اچھے ہیں اس کے مضامین میں کنٹینٹ ہے ایگزجریشن نہیں ہے اسی طرح جب آپ کوئی ٹیلیویژن چینل دیکھتے ہیں تو آپ کی رائے بنتی ہے کہ چینل اے ویسے تو اچھا ہے لیکن فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھا جا سکتا اور چینل بی میں بڑا انٹلیکٹ ہے بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھی وہ ایسے پروگرام دے دیتا ہے کہ آپ کو محفل میں بیٹھ کر دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ چینل سی تو ایسا چینل ہے فیملی چینل ہے اس چینل میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو اس کا تقابل اگر آپ ایتھیکل ویلیوز آف جرنلزم یا سٹینڈرڈ آف جرنلزم کے حوالے سے کریں تو پاکستان میں جو نجی ٹیلی ویژن چینل ہیں اور سرکاری ٹیلیویژن چینل ہیں جیسے پاکستان ٹیلیویژن ہے اور اس کے مقابلے میں بہت سے اب پرائیویٹ چینلز آ گئے ہیں جب آپ دونوں کے ڈرامے دیکھتے ہیں دونوں کی خبریں دیکھتے ہیں دونوں کی ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں دونوں کے الفاظ کی بندش دیکھتے ہیں ان کی ایڈیٹنگ ویلیوز دیکھتے ہیں تو بائی اینڈ لارج ایک اپینین قائم ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر حکومتی کنٹرول ہے اور اس کی پاپولیرٹی اس سے متاثر ہوتی ہے لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ کمپیریٹولی اخلاقی قدروں کا خیال رکھتا ہے اس کا سٹینڈرڈ آف ایتھکس جو ہے وہ بہت اچھا ہے ایس کمپیئر ٹو دی پرائیویٹ چینلز جہاں پر ان قدروں کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا جو پاکستانی معاشرت میں پاکستان ٹیلیویژن رکھتا ہے تو اس حوالے سے یہ مثال میں نے آپ کو دی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ٹی وی چینل جو اخبار ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ آف جرنلزم کینن آف جرنلزم کا خیال رکھتے ہیں ان کی پذیرائی پازیٹو انداز میں ہوتی ہے اور جو خیال نہیں رکھتے ان کی پذیرائی نگیٹو انداز میں ہوتی ہے اور لفظ پذیرائی نہیں اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں کیونکہ دے آر کنفرنٹنگ ود آور ریلیجیس سوشل کلچرل اینڈ کسٹمز ویلیوز تو اس لیے آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اگر آپ ایک اچھا رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو جرنلسٹک کوڈ آف کنڈکٹ کا پوری طرح خیال رکھیں آج کے لیکچر میں ہم نے اس کے بہت سے پہلوؤں کی وضاحت کی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فردر پہلوؤں کی وضاحت کریں گے اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا ہم و ناصر ہو تھینک یو ویری مچ